بسم اللہ الرحمن قال رسول خیر آمین وسلم رب العالمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو سرفراز کرے گا اور اسی کتاب کے ذریعے سے بعض دوسروں کو ذلیل و رسوا کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بہت سادہ اور کلیئر ہوتی ہیں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کون لوگ ہوں گے جو اس کتاب کی وجہ سے سرفراز ہوں گے یا ہوئے اور کون لوگ تھے جو اسی کتاب کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوئے یا ذلیل و خوار ہوں گے تو وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا اسے اپنا رہنما اپنا امام بنا لیا اس کی دی ہوئی روشنی میں انہوں نے اپنا رستہ ڈھونڈا اس پہ چلے وہ سرفراز ہوئے کامیاب ہوئے تو صرف ایک عام کانسیپٹ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے نا کہ تعلیم اور ٹیکنالوجی یہ ترقی کا باعث بنتی ہے مجھے بتائیے حضرت عمر زی اللہ تعالیٰ کے دور میں یا آپ کے پاس کیا تعلیم تھی اور کیا ٹیکنالوجی تھی لیکن انہوں نے اتنے بڑے خطے پر ایک عرصہ حکومت کی تعلیم آپ کے سامنے ہی ہے ایک مرتبہ مسجد نبی میں اینٹ پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ عمر تجھے تو بکریاں نہیں چرانی آتی تھی تو بکریاں چلانی نہیں آتی تھی اور آج اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنی بڑی حکومت کا امیر بنا دیا قرآن کو جب تک اس امت نے مضبوطی سے تھامے رکھا وہ کہاں کے کہاں گئے اور جیسے قرآن کو چھوڑا حالت آپ کے سامنے ہے تو قرآن کو اگر آج بھی ہم مضبوطی سے پکڑ لیں گے اس کو اپنا امام بنا لیں گے اس کی بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کریں گے تو ان اللہ تعالیٰ کامیابی ہمارے قدم چومے گی ورنہ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم ضلیل و خوار ہوئے اور اسی طرح ہوتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق تع فرمائے اور یہ بہت اچھا آپ کے لیے موقع ہے آپ کو یہاں پر کم از کم دو گھنٹے جو ہیں وہ قرآن کی باتیں قرآن کی زبان اس کے ساتھ گزارنے کا موقع مل جاتا ہے تو یہ ابھی اسٹارٹ ہے ان اللہ امید ہے کہ جب آپ کو شوق پیدا ہو جائے گا تو پھر آگے کی منزلیں ان اللہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق تھا فرمائے اس حدیث میں ایک کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے ان اللہ آج کے لیکچر میں ہم اسی کنسٹرکشن سے اپنی گفتگو کو شروع کریں گے لیکن ابھی ہمارے ذمہ ضمائر ہیں ذمائر ہم نے یاد تو کر لیے تھے پچھلے لیکچر میں لیکن ہم نے انہیں جملوں میں استعمال نہیں کیا تھا تو ایک مرتبہ ذمائر کو ریوائز کر کے اب ہم ضمائر کو جملوں میں استعمال کرتے ذمائر اسماں ہے اور اسم جنس عدد وسط اور اعراب کے بغیر ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا لہٰذا ذمائر کے حوالے سے بھی ہم نے ان چاروں چیزوں کو کور کیا ہم نے سب سے پہلے مرفو ذمائر جو ہیں وہ پڑھے مرفو اس لیے پڑھے کہ ہم نے ذمائر کو جملہ اسمیاں میں ایز اے مبتدہ یوز کرنا ہے اور مبتدہ مرفو ہوتا ہے ذمائر معرفہ ہوتے ہیں اس لیے ہم مبتا کی جگہ پر انہیں استعمال کر سکتے ہیں باقی جنس اور عدد کے حساب سے مذکر مونس کے ذمائر کون سے ہیں واحد مصنع جمع کے ذمائر کون سے ہیں وہ ہم نے چارٹ میں یاد کر لیے زمائ یا تو تھرڈ پرسن کے ہوتے ہیں یا سیکنڈ پرسن کے ہوتے ہیں یا فرسٹ پرسن کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تھرڈ پرسن میں ہوا ہوما ہم مذکر کے لیے بونس کے لیے سیکنڈ پرسن میں مذکر کے لیے انتا اور بونس کے لیے انتی اور فرسٹ پرسنکرس دونوں کے لیے واحد انا اور جمع نہ تو یہ زمائر تھے جی الحمدللہ ہمیں یاد ہو چکے ہیں اب انہی زمائر کو ہم استعمال کریں گے جملوں میں اور میں آپ کے سامنے ایک اور طریقے کے ذریعے کوشش کرتا ہوں ہم نے جملہ بنایا تھا جی زیدن صالح میں چاہتا ہوں میں نیچے جملہ ایسا لکھوں جس میں زید کے لیے میں پروناؤن یوز کروں اور خبر یہی ہو تو آپ نوٹ کریں زید واحد ہے مذکر ہے واحد مذکر ہے نا اور ہے تھرڈ پرسن زید کے بارے میں میں میں بات نا کہ زید نیک ہے یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جی میں نیک ہوں یا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی تم نیک ہو میں کہہ رہا ہوں زید نیک ہے ٹھیک تو زید کے لیے پروناؤن کون سا یوز کروں گا میں ہوا تو میں ہوا اٹھا کر یہاں پر لگا لوں گا اور یہ بن جائے گا جی ہوا سال اوکے جی اچھا اس کے بعد آگے آئے میں کہتا ہوں جی کہ زئیدن و حامدن صالحانی زئیدن و حامد اب زیدن اور حامدن کے لیے میں پرو یوز کرنا چاہتا ہوں دو ہیں تو میں ہما یوز کر لوں گا اور جملہ کیا بن جائے گا جی ہوما صالحانی اس کے بعد تیسرے جملہ میں افسان لکھوں جی زیدن ان حامدن ان محمودن صالحون اب زید حامد اور محمود کے لیے پروناؤن کو یوز کروں گا میں ہم صالحون طریقے سے ہم پروناؤنس کو جبلا اسمیا میں ایز اے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہمارے سامنے ایک پیٹرن آ جائے گا کہ ہم ایک ضمیر پکڑیں گے مفتا کے لیے اور آگے نکرا سالح لفظ خبر کے طور پہ استعمال کر کے پورا چارٹ بول دیں گے میں آپ کے سامنے ایک چارٹ بولتا ہوں اس کے بعد آپ بولیں گے انشاءاللہ تعالی ہوا صالحن ہوا صالحن ہوما صالحانی م سالہ ٹھیک ہے جی ہیا سالہ تن ہوما سالہ تانی ہنا صالحن انتما صالحانی انتم سالا انتی سالہ انتما سالح تانی انتنا سالہتون سالحن میں مذکر ہوں تو میں کہوں گا انا سالہ مونس کوئی ہوگی تو وہ کہے گی انا سالہ جمع کے لیے میں کہوں گا نہنو سالا اور مونس اگر ہوں گی تو وہ کہیں گی نہو سالہ اور سب مل کر یہی کہیں گے جی نہو سال ہنا نہو ہونا تو پورا چارٹ آپ کے سامنے آ گیا میں ایک مطلب پھر بول دیتا ہوں سالحانی انتما صالحانی انتم صالحونا انت سال انتما سالح تانی انتنا سالہ تن ان سال نہ ٹھیک ہے مونس والے میں بولوں گا جو مونس دیکھ رہی ہیں آن لائن وہ اپنا جملے جو ہے بول سکتی ہیں جی پہلا سیٹ کون بولے گا ماشاءاللہ اللہ چودہ جملوں کا جی فاروق ماشاءاللہ فاروق فروخ آپ نے مسلم ورڈ کو ایز اے ای خبر یوز کرنا ہے مسلم ورڈ صحیح اور چودہ جملے بولنے ہیں شابش میں اشارے کروں گا جو آپ بولیں گے میں وہی اشارہ کروں گا جی اور جو آپ بولیں گے اگر وہ اشارہ نہ ہوا تو جی شابش یا مسلمتو انتما مسلمتان انت مسلمون انتما خبر کی جگہ پر مؤمن لفظ استعمال کرنا جیش میری آپ نے جی جی ایکسیلنٹ جی نیکسٹ جی جناب آپ نے خبر کی جگہ پر عابد لفظ استعمال کرنا ہے عبادت گزار جیشاء اللہ جی شاوش؟ جی جناب آپ نے سب کو بٹھانا ہے ماشاء اللہ جی نیکسٹ نیکسٹ جی حسن آپ نے سب کو کھڑا کرنا ہے ہم قائم ان قائم شاباش یہ قائم متون ہم قائم کاین ان جی نیکسٹ اسماعیل اب آپ نے کچھ جملے بولنے ہیں آپ نے کہنا ہے آپ نے کہنا ہے کہ میں بیٹھا ہوں ٹھیک ہے وہ دونوں کھڑے ہیں وہ دونوں ہاں ٹھیک ہے انا جالسن و حما کا ای مانی جی آصر آپ نے کہنا ہے ہم سب بیٹھے ہیں نہنو جالیسلم ٹھیک جی آپ نے کہنا جی ہم سب پاکستانی ہیں نہنو پاکستانی یونا صحیح ہے پاکستانی باکستانی ٹھیک ہے پاکستانی یون پاکستانی یعنی پاکستانی یونا اوکے okay, جی صحیح ہے جی حسن آپ نے کہنا ہے کہ ان دونوں کی طرف روک کر کے کہ تم دونوں شکر کرنے والے ہو شکر کرنے والے کی اربی بہت آسان ہے ہاں ہاں سر یقین نہیں آ رہا سمپل ہے کوئی مشکل نہیں یعنی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ آپ کو یقین نہ آئے کہ یار ہم صحیح بول رہے ہیں تو الحمد للہ جی پروناؤن بار بار استعمال ہوں گے بار بار استعمال ہوں گے اب میں صرف تین جملے آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اور ان تین جملوں میں ریکوائرمنٹ میری ہوگی کہ آپ مفتا کی جگہ پہ پروناؤن استعمال کریں گے اوکے پہلا جملہ کون کرے گا ریکوائرڈ ہے لکھا بھی نہیں اور آپ کا کانفیڈینس ہونا چاہیے القلم میں کلم کی جگہ پرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں گا میرے پاس پروناؤن یہی ہے بس ٹھیک ہے نا ان میں سے میں نے کچھ کرنا ہے آپ کو یقین نہ ہونا تو صحیح ہوگا وہ قلم واحد مذکر ہے قلم واحد مذکر ہے نا تو واحد مذکر کے میرے پاس ہوا کی زمین نہیں ہے ایسے ہی <سؤال> ہے نا جی <سؤال> <سؤال> بالکل بے فکر ہے پروناؤن وہی ناؤن کے لیے استعمال کرنا ہے آپ نے پروناؤن وہ ریزلٹ یہ نکلا کہ ہوا جو ہے یہ ہی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ نکلا اس سے اوکے جی جی نیکسٹ جناب اص جدید گھڑی نہیں ہے جدید تن ایکسلینٹ اونس ہے تو اس کے لیے آپ ہی یوز کریں گے کلیئر ہے نا کوئی مشکل تو نہیں ہے نا جی نیکسٹ جی آصف تیار ہے ال اکلام ال کلم نئے ہے یہ کل ہم نے پڑھا تھا کانسیپٹ کہ جب بھی خیر عقل کی جمع آتی ہے تو اس کے لیے خبر اس کے لیے اشارہ اس کے لیے زمین اس کے لیے موصول اس کے لیے صفت اس کے لیے فیل واحد آتا ہے جی الکلام کے لیے جمع جی ہم ہم ہم جدید ہاں جی صحیح ہے جملہ غلط ہے کیا سیم رہے نے کیا کہا میں نے میں نے آپ سے کیا پوچھا ہے میں نے پوچھا الکلام کے لیے کون سا پروناؤن یوز کروں گا میرا سوال یہ تھا تو الکلام کیا ہے غیر عقل کی نہیں ہے تو غیر اکل کی جمع کے لیے پروناؤن کون سا یوز ہوگا واحد مونس وہی جو جملہ میں نے آپ کو کل لکھوایا تھا اور کہا تھا تین مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اسے دن میں کم از کم ایمانداری سے بتائیں کل کس کس نے تین مرتبہ پڑھا اسے ایکسلنٹ ٹھیک ہے نا تو ہم نہیں آئے گا یہاں پہ ہیا جدید یعنی یہاں پر دیکھیں خبر بھی واحد مانا سا اور پروناؤن بھی واحد مانا سے استعمال ہوا اوکے جی نیکسٹ آخری جملہ جی حسن تیار ہے المسلیمونا ساتھی کونا کے لیے زمین استعمال کرنا ہے ہوم ساد پکی بات ہوم صادق المسلیما جمع ہے لیکن آکل کی ہے اگر غیر آکل کی ہوتی تو واحد مونا لے کے آتے سمجھ آ گئی نا بات سمپل سی بات ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے بس وہ پوائنٹ بار بار اسی طرح آتا رہے گا جب بھی غیر آقل کی جمع آ جائے نا کہیں بھی تو آپ نے یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کے لیے پروناؤن اس کے لیے اشارہ اس کے لیے صفت اس کے لیے خبر اس کے لیے فیل اس کے لیے موصول سب واحد منت استعمال کر عرب کا یہ ٹرینڈ ہے آپ ہوم جدید بنا لیں بن تو جائے گا ٹھیک ہے نا لیکن ہوگا نہیں ہے okay اوکے جی تو الحمدللہ جی آپ کو سمجھ آ ہے کہ پروناؤنس ہمارے جو مرفو پروناؤنس تھے وہ ہم نے یاد کر لیے اور جملوں میں بھی استعمال کر لیا اب ہم ایک سیپ آگے چلتے ہیں ان شاء جی ہم نے مارفا کی چار اقسام کو مفت کی جگہ پر رکھ کر جملہ بنا لیا ایسے ہی ہے نا پہلی قسم ہم نے معرفہ کی رکھی علم اور جملہ بنایا زید الصالح جو کہ ہمارا پہلا جملہ تھا اس کے بعد ہم نے مورب اسم کو مفت کی جگہ پر رکھا اور جملہ بنایا الولاد الصالح اس کے بعد ہم نے اسماع شارہ کو مبتلا کی جگہ پر رکھا اور جملہ بنایا ہاضہ صالح اور پھر ہم نے زمائر کو مبتر کی جگہ پر رکھا اور جملہ بنایا ہوا صالح معرفہ کی سات اقسام ہوتی ہیں ہم نے پڑھی ہیں پانچ چار کو ہم استعمال کر چکے ہیں مفتا کی جگہ پر ایک رہ گئی ہے اور وہ ہے اس موصول اس موصول کو ہم مفتا کی جگہ پہ استعمال اس وقت نہیں کر سکتے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں موصول جو ہے نا یہ اکیلا آتے ہوئے ڈرتا ہے اس میں موصول اکیلا آتے ہوئے ڈرتا ہے یہ اپنے ساتھ نہ کسی نہ کسی کو رکھتا ہے اکیلا کبھی نہیں آتا 99% نائن اس کے ساتھ نا ایک جملہ فیلیا ہوتا ہے 99% نائن اس کے ساتھ کون ہوتا ہے جملہ فیلیا تو اب اگر ہم اس میں موصول کو مترا کی جگہ پر رکھیں تو اکیلا تو یہ آئے گا نہیں اور یہ کہے گا کہ میرے ساتھ 99% نائن پرسینٹ جملہ فیلئر بھی آتا ہے تو جملہ فیلئر کو ہم ساتھ لا نہیں سکتے کیوں نہیں لا سکتے پڑھا ہی نہیں ہم نے بھی थी? لہذا اسے ہم ابھی جملہ اس میں ایز اے مبتدا استعمال نہیں کریں گے اوکے جی تو معرفہ کی چار اقسام کو ہم نے ایز اے مبتدا یوز کر کے جملے بنا لیے میں نے آپ کے سامنے اس لیکچر کے بالکل شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی تھی جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی تھی اس میں ایک مرکب میں آپ کے سامنے بورڈ پر لکھ رہا ہوں اس میں سے الفاظ تھے اس حدیث کے کہ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یارفا بی ہاضل کتابی اقوامن اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو سرفراز کرے گا میں نے اس حدیث میں سے ایک مرکب آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھ دیا جو کہ ہاضل کتابی ہے اوکے جی میں اسے مرکب کیوں کہہ رہا ہوں مرکب کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے سنگل ہوتا تو مفرد ہوتا یعنی اس میں سے ہاضا مفرد ہے الکتاب مفرد ہے مفرد مفرد سے ملا مرکب بن گیا اوکے جی ہم نے مرکب کی دو اقسام پڑھی ہے نا کون کون سی تام اور ناکس تام ہم نے کہا ہے جملے کو اور جملے کی دو اقسام میں سے ایک جملہ پڑھ لیا اسمیا اوکے جی اور جملہ اسمیا کے دو پارٹس ہمارے سامنے آئے مفتہ اور خبر اور مفتا کے بارے میں دو شرطیں کم از کم آئی کہ معرفہ اور مرفو خبر کے بارے میں دو شرطیں آئیں نکرا مرفو اور دونوں کے بارے میں ایک شرط آئی کہ برابر جنس اور عدد کے اعتبار سے اب مجھے آپ بتائیے یہ جو ہم نے مرکب تام جملہ اسمیا کی پہچان کی تھی ان شرائط کی بنا پر کیا وہ شرائط اس مرکب پہ لاگو ہو رہی ہیں یا نہیں یہ اب آپ نے مجھے بتانا ہے کیونکہ اگر آپ نے پہچان لیا تو پھر ہی آپ کو اگلا ٹاپک جو ہے سمجھ میں آئے گا ہم اسے پروف کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیا ہے کیونکہ ہم نے ابھی جملہ اسمی ہی پڑھا ہے نا جملہ عیسمیہ ہم نے پڑھا ہے کہ کم از کم دو اسما کا مجموعہ ہوتا ہے آپ کہیں ہاں یار یہاں پہ دو اسما ہے اچھا دو پارٹس ہوتے ہیں اس کے ایک ہوتا ہے مبتدا اور ایک ہوتا ہے خبر تو آپ کے ہاں ایک مبتدا بن سکتا ہے ایک خبر بن سکتا ہے اوکے جی لیکن آپ کے کہنے سے نہیں بن سکتا اس وقت بنے گا جب مفتہ خبر کی شرائط بھی پوری ہوں گی شرائط ہم چیک کر لیتے ہیں کیا مبتدا خبر کی شرائط پوری ہو رہی ہے ہم جسے مبتدا بنا رہے ہیں ہاضا مفتدا کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ مرفو ہونا چاہیے تو آپ کہیں گے ہاں ہاضا مرفو بھی ہوتا ہے ہاضا مرفو منصوب مجرور تینوں طرح سے ہی ہوتا ہے نا اوکے مرفو پہلی شرط تو پوری ہوگی دوسری شرط یہ کہ مفتدا مارفا ہونا چاہیے تو ہاضا مارفا ہے اور مفتا کی دونوں شرطیں پوری ہو گئی اوکے اب آپ کہیں جی خبر پہ میں شرطیں وہ پوری کر کے دیکھوں خبر کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ مرفو ہونی چاہیے تو الکتاب تو مرفو ہے ہی نہیں شرط پوری ہی نہیں ہوئی اور یہ شرط ہنڈریڈ تھی یہ شرط ہنڈریڈ تھی شرط پوری نہیں ہوئی لہذا یہیں آپ کا ٹیسٹ ختم ہو گیا کہ یہ جملہ اسمیاں نہیں ہے فالو کر رہے ہیں نا دوسری شرط دیکھیں آپ جی نکرا ہونی چاہیے تو نکرا نہیں ہے مارفا ہے لیکن آپ کو بتاؤ نائنٹی نائن پرسینٹ پاسبلٹی ہے لیکن پہلی شرط پوری نہیں ہوئی تو آگے چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو تو ریزلٹ نکلا کہ یہ جملہ اسمیا یعنی مرکب تام نہیں ہے اوکے جی اب سوال پیدا ہوگا پھر یہ کیا ہے تو مرکب کی ہم نے دو قسمیں پڑھی تھی نا ایک مرکب تام جسے ہم نے جملہ کہا اور دوسری قسم تھی مرکب ناک تو یہ مرکب ہے لیکن مرکب ناکس ہے تام نہیں ہے تام میں جملہ اسمیاں نہیں ہے. اوکے جی تو یہ مرکب ناکس ہے اور ہم اب شروع کر رہے ہیں مرکبات ناقسا چار مرکب ناقص ہم نے ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھنے اور پھر ان اللہ تعالیٰ مزید آ چلیں گے جی فروخت ہاں جی لہٰذا نکلا کہ مرکب ناقص ہے تام نہیں ہے اچھا جی تو یہ پہلا مرکب ناقص آپ کے سامنے آیا پہلا مرکب ناقص پہلا مرکب ناقصے لگاؤ کتنے پڑھانے میں کو مرکب ناقص چار تو پہلا پڑھانے لگاؤں اب یہ کون سا مرکب ناقص ہے اس کو نوٹ کریں یہ وہ مرکب ناقص ہے پہلے تو آپ نے فائنل کر لیا نا مرکب ناقص ہے اب اگلی بات یہ وہ مرکب ناقص ہے جس میں اس میں اشارہ استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو ایسا مرکب ناقص جس میں اشارے کا لفظ استعمال ہو ایسا مرکب ناقص جس میں اسمائے اشارہ استعمال ہو مرکب اشاری کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے مرکب اشاری اوکے جی میرا سوال عمیر آپ سے مرکب اشاری کسے کہتے ہیں سمپل سے جواب ایسا مرکب ناقص جس میں اشارہ استعمال ہو اوکے okay جی آپ سے سوال ہے کیا مرکب اشاری مرکب تام ہے اشاری مرکب تام ہوتا ہے نہیں مرکب اشاری مرکب ناقص ہوتا ہے بات مجھ میں آ نا مشکل باتیں نہیں ہیں بہت آسان ہیں یار تو مرکب اشاری حسن کسے کہتے ہیں جس میں نہیں پوری ڈیفینیشن ہاں جس میں اسماعی اشارہ استعمال ہو ایسا مرکب ناقص جس میں اسماعی اشارہ استعمال ہو اسماعی اشارہ تو مرکب تام میں بھی استعمال ہوئے تھے ٹھیک ہے نا لیکن فرق تھا کیسے فرق تھا ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا تو ریزلٹ جب نکلا کہ یہ مرکب تام نہیں ہے مرکب ناقص ہے اور کون سا مرکب ناقص ہے مرکب اشاری ہے تو اب ہم اس کے پارٹس کریں گے جس طرح ہم نے مرکب تام کے پارٹس کیے تھے نا ایک مبتدا تھا ایک خبر تھی تو اب مرکب, مرکب ناکی میں کرنے لگا ہوں. مرکب اشاری جب آپ نے پہچان لیا تو اب آپ اس کے پارس کریں گے جو پہلا ہوگا, جو اس میں اشارہ ہوگا اس کا نام ہوگا اس میں اشارہ وہ اس میں اشارہ ہوگا اس کا نام ہوگا اس میں اشارہ اور اس کے ساتھ جو اسم لگا ہوا ہوگا نا اور بڑی آسان پہچان ہے اس کی مرکب اشاری میں اشارے کے بعد ہمیشہ ال والا اسم آپ کو نظر آئے گا مرکب اشاری میں آپ کو اشارے کے ساتھ ہمیشہ ال والا اسم نظر آئے گا اب یہ ال والا اسم کیا کہلائے گا مرکب اشاری میں اس کا نام میں بتانے لگا ہوں اس کو گرامر میں کہیں گے مشارن الہ مشارن الی مرکب شاری کے دو پارٹس آپ کے سامنے آ گئے کون کون سے ایک اس میں اشارہ اور دوسرا مشارن علئے اوکے جی اب میں پھر روایت کرواتا ہوں آپ سے جی مجھے بتائیں مرکب شاری کیا ہوتا ہے ماشاء مرکب شاری کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں جی چار کتنے پارٹس ہوتے ہیں سامنے پڑے میں مرکب اشاری نہیں آئیے سینٹینس نہیں سینٹینس مرکب تام ہے مرکب اشاری کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں دو پارٹس ہوتے ہیں اسماعیل کون کون سے اسم اشارہ اور مشارل اسم اشارہ اور مشارول اللہ مشار کون سا اسم ہوتا ہے ف الام والے اتنی آسان باتیں اوکے جی یہ سب باتیں یاد رکھیں اب اس کا جو رول ہے وہ ہم سمجھنے لگے ہیں کہ یہ بنتا کیسے ہے مرکب شاری میں اس میں اشارہ اور مشعرہ مرکب شاعری میں اشارہ اور مشعرہ جنس عدد وسط اعراب چاروں اعتبارات سے برابر ہوتے ہیں چیک کر لیں ہاں جی ہاضا معرفہ ہے اور الکتاب ہی معروف ہے لیکن اس کے لیے معرفہ شرط ہے کہ یہ الوالا معرفہ ہونا چاہیے یہ شرط ہے بس اس کے ساتھ اور دوسرا معرفہ کوئی نہیں آئے گا اس کے ساتھ دوسرا کوئی معرفہ نہیں ہوگا ال والا مارفا ہوگا بس یہ کنڈیشن ہے یار اچھا دوسری چیک کریں جی مذکر ہاضا تو الکتاب بھی مذکر نہیں ہے, تیسری, واحد ہے. تو الکتاب بھی واحد ہے تین پوری ہوگی برابر ہوگی چوتھی جب کہہ دیا کہ چاروں اعتبار سے برابر ہوتا ہے چوتھی آپ نے برابر کرنی ہے کرنی یعنی اب آپ کو یہ پتا ہے کہ حاضہ تو مرفوبی بھی ہی ہوتا ہے منسوب بھی حاضہ ہوتا ہے مجرور بھی حاضہ ہوتا ہے تو ہمیں پتا ہی نہیں چل رہا کہ ہاضا مرفوع ہے, ہے مجرور ہے صحیح لیکن الکتاب سے تو پتا چل رہا ہے آپ کو کہ مرفوع ہے منصوبے یا مجرور ہے تو الکتاب کیا ہے مجرور ہے لہذا کنفرم ہوا کہ یہاں پر جو ہاضہ لگا ہوا ہے یہ بھی مجرور والا ہی لگا Okay, جی تو مرکب اشاری کو آپ اس طریقے سے انشاء اللہ تعالی پہچان سکتے ہیں. اور مرکب ناقس پورا مرکب جو ہے ہم اس کو ایک اعراب دیں گے جس طرح ہم مفرد اسم کو اعراب دیتے تھے نا واحد اسم مرفو ہے منصوبہ یا مجرور ہے اسی طرح مرکب ناقس کو بھی اعراب دیں گے کہ یہ مرکب ناقص مرفو ہے منصوب ہے یا مجرور ہے تو یہ مرکب ناقص مجرور ہے اینڈ ریزلٹ نکلے گا کہ یہ مرکب ناقص مجرور ہے تو بات یہ ہمارے سامنے آئی کہ جو مرکب ناقص ہوتا ہے نا وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے وہ مجرور بھی ہو سکتا ہے لیکن مرکب تام جملہ اسمیا جو ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ تو اس کے دونوں پارٹس کے لیے شرط ہے کہ دونوں مرفوع ہونے چاہیے اس لیے اس میں یہ بات جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگی تو مرکب اشاری پھر ایک دفعہ روایت کرنے اور بناتے ہیں ماشاءاللہ بنائیں گے ایک ایک کر کے مرکب اشاری ایک مرکب ناقص ہے پہلی بات دوسری بات یہ ایسا مرکب ناقص ہے جس میں اشارے والے اسما استعمال ہوتے ہیں تیسری بات یہ کہ مرکب اشاری میں جو پارٹس ہیں ٹھیک ہے جو پارٹس ہیں دو اشارہ اور مشاروں لے ہیں اور چوتھی بات یہ ہے کہ فارمولا دونوں کا چاروں اعتبارات سے برابر ہونا ضروری ہے وسط کے ادبار سے دونوں معرفہ ہوں گے اشارہ تو ہوتا ہی معرفہ ہے لیکن جو مشار وہ بھی لام والا معرفہ ہونا چاہیے ناٹ ادر دین لام اوکے جی اور اعراب میں ہمیں لے سے پتہ چلے گا کہ اشارے کا اعراب کیا ہے اب میں آپ کے سامنے ایک مرکب لکھ رہا ہوں پہلے آپ مجھے پہچان کر کے بتائیے کہ یہ مرکب اشاری ہے یا نہیں ہے اوکے جی مرکب اشاری ہے پکی بات ہے نا جب آپ نے اسے مرکب اشاری کہہ دیا پہلا سوال آپ کا ٹھیک ہو گیا دوسرا سوال یہ پھر مرکب اشاری کے پارٹس بتائیں یہ پارٹس نام بتائیں پارٹس پارٹس ان کے نام بتائیں یہ اس میں اشارہ ہے اور یہ مشار ایکسیلنٹ اچھا چیک کر لیں مشار فلام والا معرفہ ہی ہے نا ویری گڈ اب جو باقی تین چیزیں ہیں وہ چیک کریں برابر ہیں حاضی مونس ہے تو اصاب مونس ہے حاضی واحد ہے اصابی واحد ہے عراب کیا ہے اس مرکب شاری کاب اراب مرفو ہے منصوب ہے یا مجرور ہے مرفو ہے کہاں سے پتا چلا اصو سے پتا چلا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جب لے مرفو ہے تو حاضی ہی بھی مرفو والا ہی لگا ہوا ہے یہاں پہ کیونکہ حاضی مرفوع بھی یہی ہوتا ہے منصوب بھی یہی ہوتا ہے مجرور بھی یہی ہوتا ہے فروخت سمجھ میں آ رہی ہے اگر یہ ہوتا حاضی سا تو اب آپ کہتے ہیں مرکب اشاری منصوب استعمال ہوا ہے اگر یہ ہوتا حاضی سا تو آپ کہتے ہیں مرکب شاری مجرور استعمال ہوا ہے تو نبی کریم سلسم کی جو حدیث ہے نا میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ان اللہ بی ہاضل کتابی تو وہاں پہ مرکب اشاری نبی کریم سلسم نے مجرور استعمال کیا ابھی آپ کو وجہ نہیں پتا کیوں مجرور استعمال کیا ہے وہ انشاءاللہ شاء آگے پتہ چل جائے گا کمپیریزن کیا کریں گے اس سے پہلے آپ کو پتا تھا یہ مرکب اشاری ہے پھر اگر پتہ بھی تھا تو آپ کو پتہ تھا یہ مرکب شاعری مجرور ہے ٹھیک ہے نا جب یہ پتہ چل گیا تو ان اللہ تعالیٰ ابھی تو دوسرا ہفتہ بھی پورا نہیں ہوا ہمارا اگر دیکھا جائے ڈیز وائز تو یہ پتہ چل گیا تو آگے وجہ بھی پتہ چل گئی کہ مجرور کی استعمال سے معلوم ہے اوکے جی بس پہلا کام آپ نے کرنا ہے کہ یہ مرکب ناقص ہے یا مرکب تام ہے میں وہ بھی لکھ کے دیتا ہوں آپ کو جی حاضل قرآنی ہاں جی مرکب ناکس کے مرکب تام پہلا سوال ناکس مرکب ناکس میں کون سا مرکب مرکب اشاری مرکب اشاری کے دونوں پارٹس بتا دیں اشارہ مرکب اشاری کا اعراب بتا دیں بس یہ چل سوال میں مجرور ایکسیلینٹ ایکسیلینٹ اب میں ان کے سوال کی طرف آ رہا ہوں دیکھیں جی اسی میں جواب مل جائے گا جی حاض کتاب مرکب ناقص یا مرکب تام مرکب تام مرکب تام میں جملہ اسمیاں جملہ اسمیا کے پارٹس بتائیں مفت خبر ترجمہ کریں یہ کتاب ہے ہاضل کتاب ناقص ایک پرسن چانس ہے کہ تام ہو ایک پرسینٹ چانس لیکن ایک پرسن کو ہم نے کور نہیں کرنا اور وہ ایک بھی اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ مرفوع ہے اگر یہ منصوب یا مجرور ہوتا تو وہ ایک پرسینٹ بھی چانس نہیں ہونے تھے سمجھ آ رہی ہے نا بات تو مرکب ناکس 99% کی بات کر رہے ہیں مرکب ناکس اشارہ مشارولہ اور مرکب اشارے کس فارم میں ہے مرفو ترجمہ کیا کریں گے ترجمہ کریں گے یہ کتاب اب ہے نہیں لگائیں گے تو یہ کتاب دیکھ لیں جملہ نہیں ہے کمپلیٹ نہیں ہوا اس لیے سے مرکب ناقص کا ہے ہاضل کتاب یہ کتاب ہاضی یہ گڑی ہاضل قرآن یہ قرآن اوکے جی یہیں سے ان اللہ تعالی کل کنٹینیو کریں گے چیزیں یاد رکھیں آج ہم نے مرکب ناقص میں پہلا مرکب ناکس مرکب اشاری شروع کیا جس کے دو پارٹس ہوتے ہیں اشارہ اور مشارور لے اور فارمولہ کیا ہے چاروں اتبارہ سے برابر ہوتا ہے مارفا ہونا چاہیے دونوں کو اشارت ہوتے ہی ہوتا ہے لیکن جو مشارون اللہ ہے وہ علیہ والا مارفا ہونا چاہیے اور اعراب کا پتہ چلے گا مشارون لے سے اس میں انشاءاللہ کل مزید ورکنگ کریں گے صبح نے اشد اللہ الہ اللہ